بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاسیواں مکتوب غفلت کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ ہر مذہب و ملت میں غفلت بری چیز ہے بندہ جب تک غافل نہیں ہوتا گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا بزرگوں نے کہا ہے کہ اہل غفلت کی زندگی ایک تاوان ہے حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بنیت گناہ زمین پر قدم رکھتا ہے تو زمین کے تمام ذرے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بد عہد و بے وفا ہم کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم بندگی کا بوجھ اٹھائیں گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہم وہ ہیں کہ ہم سے آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ موسا کلیم اللہ عیسیٰ رو اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ و حبیب اللہ علیہم الصلاۃ والسلام جیسی عظیم و شان ہستیاں پیدا ہوئیں کے سات آسمانوں اور زمین کی مسند صدارت ان کے نام پر آراستہ کی گئی اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا تو اپنی نوازشیں قدیم سے مجھے سرفراز فرمایا والاردو فرشناھا فنعمل ماہدون ارہم ہی نے زمین کو بچھایا ہے تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں اللہ تعالی تو مجھ کو اس ناز و نعمت سے جلوہ فرماتا ہے اور تو میرے سینے پر اپنے گناہ آلودہ پاؤں رکھتا ہے یاد رکھ مرنے کے بعد میرے اندر ہی تیرا ٹھکانہ ہوگا آج میرے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا مرنے کے بعد تو اٹھا سکے جو غفلتیں تو میرے ساتھ برتے گا اس کا بدلہ تجھ سے اس وقت لوں گی جب تو میرے پیٹ میں رکھا جائے گا ورنہ آج ایسا کام کر کہ کل تجھے عاجزی مجبوری اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے یہی ہے جو کسی نے کہا ہے شیر چ دنیا کشت زار آ جہاں است بیکار این تخم کا کنو وقت کار است اگر بیرون شوی تا کشت دانا تو خواہی بود رسوا اے زمانہ جب دنیا عالم آخرت کی کھیتی ہے تو یہاں بیج بو دے یہی کاشتکاری کا وقت ہے اگر تو بغیر دانا بوئے یہاں سے چلا جائے گا تو سارے زمانے میں رسوا اور شرمندہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ اگر دین کی راہ میں کوئی غفلت کرتا ہے تو وہ لعین یعنی شیطان کہتا ہے تو مجھے نہیں پہچانتا میری معلمی کی سند ساتوں آسمانوں کی گنبت پر بچھائی گئی تھی اور وہاں میرے ہی نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اتنی دولتوں اور سرمایوں کے باوجود جو میں پا چکا تھا شریعت کے دروازے پر غوالی یعنی شیطان پکارا جاتا ہوں تیرے لیے دو ہی راستے ہیں یا اخلاص کا تاج سر پر رکھ اور سلامت گزر جا یا مصیبت و لانت سے رشتہ جوڑ کہ تو اس کام کا مرد نہیں ہے شیر شاسی سرے موے اسرار چہ گردی گرد جب تو بال برابر بھی اسرار سے واقف نہیں ہے تو نادانی کے ساتھ اس کام کے قریب کیوں آتا ہے وَسْتَفْسِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَأَحْلِبْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُعُ رَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان میں سے جن کو تو گمراہ کر سکے اپنی آواز سے گمراہ کر دے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے مقرر کر دے اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا قرآن کریم میں اس اختیار و مدد کے ساتھ اسے اجازت دی گئی ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو آوازیں شریعت کے خلاف ہیں شیطان کی آوازیں ہیں اور جس مال میں ایک درہم کے برابر بھی حرام ہے اور وہ بچہ جو نامشروع طریقے پر پیدا ہوا اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آستان شریعت پر اسے دربان بنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور اس نے اپنے سوار و پیادے غافلوں پر چھوڑ رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی منہ دھوئے بغیر بے باکانہ اس بسات پر قدم رکھے تو اس کے پاؤں کاٹ ڈالیں وہ بڑے فخر و ناز سے کہتا ہے شعر معشوق میرا گفت بر بردر من گزاد دروں کہ ہر کے نادارد من۔ میرے معشوق نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھ اور جس کو میرے ساتھ خلوص کا واسطہ نہ ہو اسے اندر مت آنے دے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آدم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھ کر کہا فعال تبھی کضا میرے ساتھ تو نے ایسا ایسا کیا وہ بولا اے آدم میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا کیا مگر میرے ساتھ ایسا ایسا کس نے کیا شیر می بین او مس حالتم راہ من کن بکذا حوالتم راہ دیکھے جاؤ اور میری حالت مت پوچھو میری سرگزشت کو قسمت کے حوالے کر دو اے بھائی ازل سے ابد تک گناہوں سے پاک ہونا تو فرشتوں کا کام ہے اور, تمام عمر گناہوں میں اور مخالفت میں غرق رہنا شیطان کا شیوا ہے اور بحکم توبہ بطریق بندگی گناہوں سے باز آ جانا آدم علیہ السلام اور آدمیوں کا کام ہے جس نے توبہ کے ذریعے پچھلے گناہوں کو معاف کرا لیا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا اور جس نے گناہوں سے توبہ نہ کی. اس نے اپنا رشتہ شیطان سے قائم رکھا لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ تمام عمر بندگی میں مشغول رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ابتدان اور ناقص او بے عقل پیدا کیا گیا ہے اور شہوت کو پہلے ہی اس پر مسلط کر دیا ہے جو شیطان کی اعلی کار ہے اور عقل جو شہوت کی دشمن اور فرشتوں کے جوہر کا نور ہے اس کے بعد پیدا کی گئی ہے جب شہوت نے غالب ہو کر دل کے قلعے کو گھیر لیا اور نفس اس کا متی ہو کر اس سے الفت کرنے لگا تو عقل ضرورت پیدا کی گئی اور توبہ و مجاہدے کی طرف رجوع ہوئی تاکہ قلعے دل کو فتح کرے اور شہوت شہواد نفسانی اور وساو سے شیتانی کے تصرف سے بچا لے شیر تُو اے دم در دہانے شیرا سیری چہدانی زن کا دم شیر گیری تم اس وقت شیر کے منہ میں جا پھنسے ہو تم کیا جانو کہ تم شیر کے شکاری ہو یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ انسان کے لیے ضروری اور مریدوں کا پہلا قدم ہے اور یہ قدم بغیر کسی پیر پختہ اور راہ رفتہ کی مدد کے حاصل نہیں ہوتا مگر شاذ و نادر جس کو خدا چاہے اور یہی راز ہے جب فرشتوں نے کہا عطج الوفی ہے میں یوس دفی ہے کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جس میں فساد برپا کرے گا تو کہا گیا انعلم بے شک ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے یہ نہ کہا کہ گناہ نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ جب وہ گناہ کی آلودگی میں ملوث ہو جائیں گے تو دریائے توبہ ان کے سامنے ہوگا جس میں نہا دھو کر وہ پاک و صاف ہو جائیں گے اسی طرف اشارہ ہے جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کوئی آدمی نہیں جو گناہگار نہ ہو لیکن گناہگاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اے بھائی ان سات آسمانوں اور زمین میں کس کے لیے دولت و اقبال کا ایسا تختہ راستہ نہیں کیا گیا جیسا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر بھی بارگاہ خداوندی کے عدل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس قدر غالب تھا کہ اگر اس کا ایک ذرہ سات آسمان و زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے عالم میں ذرہ برابر خوشی و شادمانی باقی نہ رہ جائے وکانہ متوسل حزنی ودائے ملفکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حزین و غمگین اور ہمیشہ فکر میں غرق رہا کرتے تھے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ دل خوف الہی سے خون رہتا اور ہفت آسمان اور زمین کے لوگوں کا غم کھاتے لیکن داہنی طرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی دولت اسلام میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو جتنی زیادہ عصمت ملی ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف زیادہ ہوتا ہے جس کی پیشانی پر بدبختی کا داغ ما ہوتا ہے اس پر امن و خوشی ہر لہجہ بڑھتی جاتی ہے اسی کو یہاں بیان کیا ہے نہ زبید مرد خودبی پادشارہ انیس مذنبی بایت خدارہ دنی رہنیس خودبینی خجستہ تن لاگر دلے بایت شکستہ مغرور و خودبین انسان شاہی دربار کے لائق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے غمخوار کو پسند فرماتا ہے اس راستے میں خودبینی اچھی نہیں ہے یہاں تو لاغر جسم اور ٹوٹا ہوا دل چاہیے آسمان و زمین کی آرائشیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے طفیل میں کی گئی ہیں اور اس سلطنت کائنات میں آپ ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے آپ کی ابتدا اور انتہا کو مغفرت کے عنوان پر قائم کر دیا ہے اور آپ معمون العاقبت بنائے گئے ہیں اتنی نوازشوں کے باوجود بھی آپ کے دل مبارک سے پل بھر کے لیے خوف و حراس کم نہ ہوتا جب تبلیغ رسالت سے آپ فارغ ہوتے اور اپنے دل کے خلوت خانے میں تشریف فرما ہوتے تو ہستی کا دروازہ بند کر دیتے کمرے عصمت کو کھولنے اور نبوت کا تاج سر سے اتار دیتے زبانِ عذر و بے چارگی کھولتے اور فرماتے إلهي ذنبي عظيم ولا يغفر الذنوب العظيم إلا إلا اللہ رب العویم الحمد علی من غفران کا و طبقہ وہ من النار اے اللہ میرے گناہ عظیم ہیں اور عظیم گناہوں کو سوائے رب عظیم کے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ مجھے رہا ہونے والوں چھوٹ جانے والوں اور آزاد کیے ہوئے لوگوں میں شامل فرما جو آگ سے بچا لیے گئے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے آپ کی آپ کے دلی اندوہ کی چوٹیں سوائے بارگاہ عزت لا الہ الا اللہ کے کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہوتی تھی تو تمام درختوں سے غم کی کوپلیں نکلتی تھیں آسمان سے مصیبت کا طوفان برستا تھا زمین کو آپ پر رحم آتا عرش مجید آپ کے درد پر حیران رہ جاتا آسمان کے مقربان اور زمین کے صدیقان اپنی نجات سے مایوس ہو جاتے اور اپنی رہائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور کائنات, کا، کائنات عالم کا ہر ذرہ ماتمی لباس پہن لیتا اور دہائی دیتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو ان کو جواب دیا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رب العزت سے عذر تقصیر فرما رہے ہیں اور اپنی معصومیت کے پاک دامن کو عدل کے داغ سے بچانے کے لیے خدا کی امان چاہتے ہیں اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے شیر جگر خون می شود از یاد مارا تو استغنای حق فریاد مارا ز استغنا اگر فرمان در آید امید معصومان سر آید ہمارا کلیجہ اسے یاد کر کے خون ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے استغنا سے فریاد کرتے ہیں اگر اس کے دربار استغنا سے عدل کا فرمان جاری ہو جائے تو سارے معصوموں کی امیدیں خاک میں مل جائیں ان اللّہ غنی عن العالمین بے شک اللہ رب العزت دونوں جہان سے مستغنی اور بے نیاز ہے ارسا ہوا کہ خدا نے صدیقوں اور معصوموں کے دلوں پر اپنی سیاست جاری فرما دی ہے کہتے ہیں کہ جملہ انبیاء اور اولیاء میں سے کوئی اس بار کو اٹھانے کی قوت نہ رکھتا تھا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و رنج کا شائبہ بھی قیامت میں ظاہر ہو جائے از حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا موسا کلیم اللہ علیہم مسلاۃ وسلام چاہیں کہ اس تک پہنچ جائیں تو بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی امداد کے نہیں پہنچ سکتے اس کے باوجود آپ ہمیشہ یہی دعا فرماتے تھے الحمد الن قوک و تلقائق و محریک النار اے اللہ میرے دل و دیدہ کو اپنے انصاف کی آگ میں نہ جلا اور میری گردن میں آزادی کا توق ڈال دے اور یہ جو فرمایا کرتے تھے میں او ضیا نبی میں اوزیت کوئی نبی ایسی اذیت میں نہیں ڈالا گیا جتنی میں نے اذیت اٹھائی ہے یہ بات ہی بات نہیں ہے بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اتنی بلا و محنت جو میرے اوپر ڈالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اہل حفت آسمان و زمین پر مقدم فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ضروریت کو میرے دامنِ شفاعت سے باندھ دیا ہے اور یہ جو فرمایا ہے رب کا فتور دا اور اللہ تم کو وہ کچھ عنایت کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یہ مانی ہے کہ ہر بے راہ کی راہ پر جو جو ہم کو چلنا ہوگا اور تمام مجرموں کی معافی ہم کو مانگنی پڑے گی اور ہر نکمے اور کاہل کا کام ہمیں پورا کرنا ہوگا اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی ہم کو کعب پہنچایا گیا اور کبھی ابو جہل کی جفاوں کا نشانہ بننے کے لیے بھیجا گیا کبھی شاہد اور مبشر کا لقب دیا گیا اور کبھی شاعر مجنون اور ساحر کے آوازیں سنوائے گئے کبھی لما خلق اگر تمہاری قدر و منزلت منظور نہ ہوتی تو ہم عالم کو پیدا نہ کرتے کہ خطاب سے نوازا گیا اور کبھی ول قریت اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرح ہر ہر گاؤں میں ایک پیغمبر بھیج دیں فرمایا گیا کبھی تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہجرے کے دروازے پر ڈال دی گئیں اور کبھی ایک مٹھی جو کے لیے ابو شہما یہودی کے دروازے پر لے جایا گیا اے بھائی حضرت رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں قہر نوازش و کرم کے ساتھ اور عنایت و مہربانی قہر کے ساتھ ملی جلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جس طرح ممبر راستہ کیا گیا ہے اسی طرح سولی بھی نصب کی گئی ہے خواجہ اقتار رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح اشارہ کیا ہے مصنوعی ببایت داشت گردن زیر فرما کہ جس صبر خاموشی نیست درما ہما جس خامشی راہے نہ دارم کے تن ظہر آہے نہ کہ دار و ظہرہ در وادی تسلیم کہ بادے بگزاز اند برلب بیم چنان گم کردہ اند این سر پیے راز کہ سرموے نہ بینند ہیچ کس باز ہزاران معنی بشگافتمن طریق ایں رح خاموشی یافتمن اس کے فرمان کے آگے سر جھکا دینا چاہیے کیونکہ سوائے صبر اور خاموشی کے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے خاموشی کے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ذرہ بھی آہ کرنے کی مجال نہیں ہے تسلیم و رضا کی خاموش وادی میں کس کی ہمت ہے کہ اپنے منہ سے اف تک نکال سکے اس راست کی جستجو میں ایسے گم ہو کر رہ گئے ہیں کہ کوئی ان کا ایک بال بھی نہیں دیکھ سکتا میں نے ہزاروں مانی کھول کر رکھ دیے ہیں لیکن اس راستے میں صرف خاموشی ہی کو بہتر طریقہ پایا ہے اے بھائی یہ خاکی انسان فقر و نیازمندی کی وہ کان ہے جس کے کارناموں پر ساکنان ملائے اعلی سخت متعجب اور حیران ہے حضرت آدم سے عشق بازی تو کوئی تعجب کی بات نہیں اچھمبا ان کے فرزندوں پر ہے کہ غم و اندوہ کی موجوں میں کود جاتے ہیں اور رنج و بلا کے طوفان میں غوطے لگاتے ہیں اور زبان لطف و کرم فضل و عنایت کے ممبر سے اس کا جواب دیتی ہے یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں کیونکہ یہ لوگ لبت کے بچے ہیں اور لبت کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا جیسا کسی نے کہا ہے بچہ لبت گرچ دینا بود، آب دریاش تا بسینا بود لبت کا بچہ خواہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو دریا کے پانی اس کے سینے ہی تک رہے گا اے بھائی یہ خاکی پتلا جس ساغر میں شراب پیتا ہے اسے کوئی منہ نہیں لگا سکتا خاص و عام فرشتوں کے پیالے بھی اس سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہیں ان کے حق میں فرمایا بل عبیدم مکرمون وہ تو ایسے بندے ہیں جن پر کرم کیا گیا ہے لیکن شراب یحبہم کا چھلکتا جام اٹھا رہے ہزار مخلوقات میں سوائے عدمزاد کے اور کسی کو پینا نصیب نہ ہوا چھلکتا جام اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سوائے آدم ذات کے اور کسی کو پینا نصیب نہ ہوا ہاں ہاں یہ شراب کا ذکر نہیں ہے جو ہر ایک پی سکے اور نہ یہ وہ بادشاہی ہے جو ہر جگہ اترائے نہ یہ وہ تاج ہے جو ہر ایک کے سر پر رکھ دیا جائے اور نہ یہ وہ ہوائے بہار ہے جو جوہر گلستان میں لہرا جائے ایک عارف نے اسی طرف اشارہ کیا ہے شعر اے کفر چہ چیزی کے مغان اس تو بلا فند اس میں تو پرستند پرستندین تو معافند یک مو دنیا بطورہ نیا بند زغیرت آن کا در اسلام ہمی موے شگافند اے کفر تیری کیا بات ہے کہ رندان الست تجھ پر فخر کرتے ہیں تیرے نام کی پرستش کرتے ہیں اور این کفر سے معاف کر دیے گئے ہیں وہ لوگ بھی جو اسلام میں بال کی کھال نکالتے ہیں غیرت کی وجہ سے بال برابر بھی تجھ تک رسائی نہ پا سکے وسلام